آپ دی بیٹھک پکی کیا بڑا ہی میرے پیر نے وچ بیٹھنا دوبارہ نہیں عقیدہ کیا بڑا عمل نا امل وچ بیٹھنا دوبارہ کچی بیٹھک بیٹھتے رہے ارے تختے سکندر ہی پر تھوکتے نہیں پکتے سکندہ مزید مزید حضور حضور اللہ اللہم حضور سید محر علی شاہ رحمدال سمجھ نہیں آئی جتنے صوفیا اور بزرگان دین گزرے ہیں جتنے فوکارا گزرے ہیں توجہ ہے ان کا وش بینیا اللہ قرآن میں فرما رہا سبحان الله ارشاد باريا للفقراء الذين احطنوا في سبيل الله سبحان الله لا يسالون الناس إلهًا فرماتا ہے مستفیٰ یہ فرماتا ہے سرکار کو خیر ان درویشوں کے لیے ہیں جو درویش کسی سے مانگتے نہیں اور بے پرواہی کی وجہ سے جب سوال نہیں کرتے تو ہر بندہ یہی سمجھتا ہے بڑے گنی ہیں مصطفی کے دربار میں رہنے والے درویش اصحاب صفا وہ ایسے ہی بے پرواہ تھے انہی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ جتنا بھوک تنگ دستی ہوتی تھی سوال نہیں کرتے تھے لا لایت گڑ گر گڑا کر نہیں مانتے تھے توجہ نہیں ہوئی فرمایا جو آدمی انجان ہے ان کے متعلق جانتا نہیں ان کی بے پرواہی کو دیکھ کر یہی سمجھتا ہے یہ مالدار ہے اور سن لے اگر میاں شیر ربانی کی سیرت کو پڑے گا تو ہمیشہ بے پرواہ نظر آئیں گے اتنے بڑے بے پرواہ کے دنیا دار دنیا لے کر جھولیوں میں ڈال کر سامنے کھڑے ہوئے ہیں سر جھکائے ہوئے ہیں حضور ہماری قبول کیجئے ہماری قبول کیجئے وہ بڑی بے پرواہی کے ساتھ جی چاہتا ہے جس کی قبول کرتے ہیں جس کی جی چاہتا ہے رد کر دیتے ہیں تو so, مسلمان یہ سن भुखा लाख लगता ने मेरे बुचरखाना कुत्ते ही लगते हैं जे मैं बुचरखाना कुत्ता जानवर बिना पर आशीर लाके نظر پیاسیاں پیاسا نظر دے گے ہری پہنچے گی چھچرے تک ہر پہنچے گی تک مٹی آ جائے اگریزرے ویسنے رے شیر کا فردیاں چیزاں نظر اٹھا کے ویسنے نہیں کیونکہ گرمارے دے شیر جو فرماتے ہیں بزرگ لوگ اللہ دے درویش لوگ شدا شیر کر کے آنا دیکھنا ہی دوارا سر سور کتا آیا گچڑ خانے کا سکول نوا نام مچڑ خانے مچرخانوں او دا پچھلا اگلا ڈینٹ وی جد ڈینٹ وٹ دک رہا کے اقبال نے جو ویک رہا حالات تو انہیں خوشخبری سنائی تبدیلی تے انقلاب دی کی انہیں آج گل سنو جا پا جگ بنیا کھڑا ہے نا اہ لیا کے ہاتھوں کدی بھی تبدیلی نہیں ہونی تبدیلی ہونی ہے تو رجیا کے ہاتھوں آنی شیر سناواں اقبال میں رجے اگلا جو آخ سا نا ساڈی نہیں ماننا ہے تو نہیں دے وہ رجا اقبال فرما رہا کیا ہاں اور سمجھی گل فکرے گجور کہ کیا ہے وہ غریب مر فکر درویشی نکلتا ہوگی غریب پر دلہ نہ ہو گیرت نہ ہو بالا لہم سی غریب ہو تے تو گجور بڑی گیرس اپنی خودی ندی کمیشا دے جم بندے آتے نے مال ضرور آ پر بغیرت نہیں یہ چنگے لوگ ہالے بھی کہکلی بند رہتے لانچ ہمیشہ دہائی خود آ جی بندے کے پتر جو نارا باقی جہاں بندے کے پتر ہیں ہالے بھی کہیں منہ سنبھال کے گل کری پارے مالے آپ بغیرت نہیں نہیں مارا پر بکے نہیں اقبال نے انہوں نے آخیا فکر خجور وہ درویش ہونگے نا تو اے میرے فکرے کجور اب تیرا دور بیا کو ہے فکر خجور روح کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے ہے ادا نو دولت دی ہرس کھا برباد کر گئی ہوں گریبا مسکینا وہ درویشا گیرت مند درویشا ہوں تیر ہی وقت آنے والے وقت آن آلو ہوا اکبال کی گل بوکھیا ہے اور بولو مرو بخیا سکولی کا دوجا نام رکھا کرو بوکے کنگلے ایک تو بچر کھانا کتے دجا کی رکھنا دیکھنے رارا ایڈی سونی ایڈی سونی گدی نکل میں گی بڑا ایپ ایڈا بکی کا پوتر جا لاک بچیاں پیدل تر لجرا अमां बना अमांसी बना कंजरा कंजर की ही हूं बगैर गिमे सोने जिम्ते जो बंदा रजे दिल जाए ना तो जो साल च हो सोने ही जुमे समझ ली गई دو شیر بتانا <تصفيق> رہے کشمے تو خاتے مکھملشین رہے تو رنگا پہ مخملشی میں فکر دے مخمل دے مخمل, مخمل سونا تیری اکھ کا ڈپوس تیری اکھ ناکا کی مطلب تیری دید مر جات دفا بندو جانو اے نیدے سو سو گئے بچوں کے جدو سو نہیں تو اٹھا جگا رمیشہ دینی اندر سو جانا مر جانے جیوں دیا اٹھیا بھی اندر تیرا پیا ہمیشہ ستیا ہی رہے تین سچی صحیح سوچی نہیں کدی انسانیت تا دی مرے لائی رکھ اخیر کی جی کی جائے مخمل پرماندان دنیا جڑے تے مکھمل دے بی کپڑے نے رنگ لینی ابھی تیرا راہ ماری خریدا تیر ہکار پاسے نہیں پہن دے بدماشی سرمتہ سلامت نہیں انہوں چلو باوے پہلے دلوں سے کھڑ لے جب دل کا ساف کرے گا خیر سمجھے گا رحم سمجھے گا پورے وار منجی تیرے سارے سارے کل جان پھر آ رہا ہا مارا رکھی سارے بنیاد فری خر ترکی ہے کہ تنقیدی ہے سد گرا ست گرا افغند درکار آل کما شیر دستار کو سبحان اللہ فرما نے مرے اپنے سو چنڈا ماری کھڑے جہیا تیرے تو کل دیا نہیں آپ کا کباڑ کی کڑے فرما نے وہانے کپڑے کو اپنی پگنا بنے منڈو میرا میں ہر کے خود اندر حمر دلی میں شراب خانے کو, مطلب دے کو نہیں دیکھا شراب پی گیا کی مطلب میں ادے تعلیم نے سکون کی کسی اقل کے ہوشالے نہیں دیکھا ساری نے پوتر کی پڑھائی بھی شراب کلے بھی عجیب شراب ہے نہ ہوش لگتی ہے دی رب دی رسول نہ والدین دی نہ عزت دی, دی, دی بھی بھی بھی بھی میں کسی ہوگریز در خانے جانے ویسے نہیں جا کوئی سن لے تو پروادہ جیڑا کرجوا ہے اتنے مر گیا ہے پتا نہیں کنا کسا کے میرا پیا میں اپنے آپ کا سارا کچھ اقبال نردیت ہی کرنا کر رہا پروفیسر ٹان ٹان کرے گا ہر کے خورد میں تعلیم دشرا پی بٹھا وہ مر اوے مر گئے مر گیا اچھا میرے بھائی ہو علامہ اقبال نے اس شہر کے اندر اور دوسرے کئی اشعار میں اللہ فرنگی تعلیم کو شراب کہا شراب کے ساتھ تشوی دیا مثلاً میاد میں خان میا آئے مغرب چشیدم بجانے من کے درد سر خریدم میں نے مغرب کی شراب چکھی ہے یعنی ان کی تعلیم حاصل کی ہے بجانے من کے درد سر خریدم مجھے اپنی جان کی قسم میں نے درد سر خرید کیا ہے اس اس بند کے اندر علامہ نے اس بند میں بھی تعلیم کو شراب کے ساتھ کیوں کہ جیسے شراب پی کر آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر ماں باپ بہن بیٹی بڑے چھوٹے خدا رسول حلال حرام کی تمیز اور فرق نہیں کر سکتا جب بندہ شراب پی لیتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے نا جب ہوش نہیں رہتی تو خدا کی بھی نہیں رہتی رسول کی نہیں رہتی جلا وسلی اللہ علیہ وسلم. دین کی نہیں رہتی ماں باپ کی نہیں رہتی حلال حرام کی نہیں رہتی تمام تمیزیں ختم ہو جاتی ہیں فرق ہے سمجھ لیا تو اقبال نے اس مناسبت سے فرنگی تعلیم کو شراب کے ساتھ تشویش دی ہے کہ جس طرح شراب بندے کو بے ہوش کر دیتی ہے بے عقل بنا دیتی ہے انگریزوں کی تعلیم انسانوں کو اسی طرح بے ہوش اور بے عقل بنا دیتی ہے اور یہ بات آپ اپنے مشاہدے اور تجربے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ واقعی سکولی تعلیم حاصل کرنے والے بے ہوش اور بے عقل ہو جاتے ہیں ان کو خدا رسول دین کی دشمن کی دوست کی حلال کی حرام کی نیکی کی بدی کی کوئی تمیز نہیں رہ جاتی جس طرح کے نشے کو تمیز اس سے آگے ہمارے اقبال فرماتے ہیں وقت سودا خند خند کم فرو کم کرو ماں چوت فلا نیم شکر اللہ فرماتے ہیں پر ماتیب سودا سودا کا رفرنگی سودا بیچنے کے وقت بڑا ہنس مکھ ہوتا ہے کم خروش سودا بیچنے کے Allah. وقت تکلیف دینے والا نہیں ہوتا Allah. بندہ کہتا ہے واہ بھائی واہ یہ تو بڑے خوش اخلاق لوگ ہیں اور اقبال فرماتے ہیں ان کی خوش اخلاقی کی کیسی ہے فرمایا جس طرح کو بچے اٹھانے والے لوگ آتے ہیں وہ بچے کے ساتھ ظاہری خوش اخلاقی استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے جال میں پھنس جائے فرماتے ہیں فرنگی لانتی تھی خوش افلا کی جو ظاہری تمہیں نظر آتی ہے اپنے سودا بیچنے کے وقت وہ وہی ہے تجھے محرمس آنے کے لیے ہے مسلے فرماتہ ماں چلا مو شکر فروش تو شکر بیچنے والے کی طرح اور ہم بچے ہیں شکر فروش جب بچے اٹھانے والے آتے ہیں وہ آ کر کوئی نہ کوئی چیز دیتے ہیں میٹھی شکر پارے اقبال نے اردو کے اندر بھی یہ بات کی ہے اردو کا شیل اقبال کر سناتا ہوں فرواتے ہیں مجھے کو ڈر ہے کہ ہے تفلان طبیعت تیری مجھ کو ڈر ہے کہ ہے تفلان طبیعت تیری اور ارا ہیں یورپ کے شکر پارا فرو فرماتے مسلیہ مجھے ڈر ہے ملا جی تیر جی اے ہے مسلے ہاں مجھے ڈر ہے تیری طبیعت بچوں جیسی ہے تو لالچ میں پھنٹ جاتا ہے بچوں کی طرح سوچتا نہیں انجام کیا ہوگا اور وہ شکر پارے بیچنے والے سرکار ہیں بچوں کو اٹھانے والے ہیں سائنس کو شکر پارے رہے گا انگریز کر سی سہ مانی یہ شکر پا رہے ہیں وہ خرکار ہے تم بچے ہو صحابہ کرام جیسے مرد اور تھے وہ مرد تھے کافروں سے محض تجارت کرتے تھے نہ ان کا نظام سیاست مان لیتے تھے نہ ان کا نظام تعلیم لیتے تھے نہ ان کی تعلیم لیتے تھے تجارت کرتے تھے سودے کے ساتھ مہک سودا چلتا تھا پر باتیں اقبال تو لانتیا شاہ جی بچہ ہے او ملا جی اسی سال کے ٹھانگر شیخ العدیز جی تو لانتیا طبیعت بچوں والی رکھتا ہے لال لالچی پیر جی اسی سال کے کانگڑ حضرت صاحب تو بھی بچوں جیسی طبیعت رکھنا ہے لال جی وہ سینس دکھاتے ہیں تو لالچ میں آ کر ان کو پی ان کے پیچھے چلا جاتا ہے یہ نہیں دیکھتا یہ کھڑکار ہے کون ہے کیوں آیا ہے کیا مقاصد ہیں اگر آج کیا ہے تو یہ سوچتا نہیں ہو نورانی نیازی تمہاری طبیعت بچوں جیسی ہے اور ڈاکٹر اشرف صاحب اشرف ڈاکٹر سارل پادری صاحب ہو ڈرویاں کادری صاحب تمہاری طبیعت بچوں سی ہے تم ان کے سینڈیاں لادی جاد دیکھ کر حاصل کرنے کے لیے بچوں کی طرح پیچھے چل پڑتے ہو وہ کہتے آم اللہ پھر ہماری تعلیم ہوگی تو پھر دیں گے تعلیم ہماری حاصل हमारी تعلیم ہماری مدرسے میں رکھ پیر جی بچے ہمیں دے دے یہ پھر سارا سودا لے لے इकमाल कर मैं उन्दरी दिया मैंखन मुझको डर है सियाणा जो सी दर्द वाला सी, प्रमादा मुझको डर है क्या चिफला तबीयती मुझको डर है क्या चिफलान طبیعت تیری اور ایار ہیں یورپ کے شکر پارا فروشی دے تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا ہم بھی یہی کہتے ہیں پل تھی ہو فرد کر لو چیزیں لینے کے لیے تعلیم اور نظام کا کیا تعلق ہے اخنو سمجھ نہیں آ رہی, آ رہی آ آ خیر آ ہمارے اقبال فرماتے ہیں وقت سودا جان खंद دے آگے فرماتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات سمجھاتا جاؤں تعلیم کے حوالے سے ہمارے چھوٹے صاحب نے کی ہے آپ فرماتے ہیں سانپ توجہ سکولوں کالجوں کو آپ نے تشویش دی آپ نے بتایا کیا فرماتے ہیں جیسے سانپ ہوتا ہے سانپ کا سارا زہر شری میں ہوتا ہے اس کے سر شریف میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے باقی حصے کو جتنا مارتے رہو ہتا کے کاٹ بھی ڈالو تمہاری بربادی کے لیے تمہیں مارنے کے لیے تمہیں علاقت میں ڈالنے کے لیے تمہاری جان لینے کے لیے اس کی سری کافی ہے اگر سری مار دو پچھلا حصہ اگر ثابت سالم رہے تب بھی نقصان دے اور سیڑھی کے اندر جو زہر ہوتی ہے وہ زہر پلٹنے کے لیے قدرت نے اس کے اندر سوئی رکھی ہوئی ہے دانت رکھے ہوئے ہیں دانت اگر دانت توڑ دو تو پھر بھی وہی زہر کتنا سری میں رکھا ہوا ہے وہ سب دیکھا دیشن, دیشن, کیوں جو پلٹنے کا نہیں لے رہا تیرے اندر پلٹنے کا تیرے اندر اس زہر کو پلٹنے کا جو سام کا لادا ہوا نہیں لے رہا پھر بھی بڑے سے بےکار کچھ نہیں کر سکتا اب سمجھو میرے بھائی کا پھر جو کفر ہوتا ہے جو فساد ہوتا ہے جو شر ہوتا ہے جو غالت ہوتی ہے جو اس کی پیدائتی ہوتی ہے جو شیطانیت ہوتی ہے جو شرارتی ہوتی ہیں وہ ساری اس کی سری میں ہوتی ہیں وہ ساپ آپ سمجھنا اس نے پھر اپنے سر اپنے سر کا آگے سر تیار کیا جہاں سے پھر اس سر نکلتے ہیں مسلم بندے کو چارج سمجھنے آئی تو میرے بھائی اس لانسی نے اپنے سر کا کاگے سر تیار کیا یا سارے سے سر تیار کیا سر سے ٹھیک کہا ہے جتنا اس کے غلام ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے سر اب سمجھ آئیے उस सांप के सर के आगे ये सर से बनने वाले घर सर से निकलने वाले सर हैं समझ में आई और इन सरों का घर शकूल है तो मजो अब शकूल अंग्रेज का सर को اور ماسٹر پروفیس سر سکول سر ہے انگریز کی سیری ہے تم ٹی وی کے خلاف بولو تو سن لے گا تم موٹوں کے خلاف بولو تو سن لے گا تم بے پی کے خلاف بولو تو سن لے گا سکول کے خلاف سن لگا کیوں اس کو پتا ہے اگر یہ مر گئی یہ تو میری سری ہے پھر تو میرا کچھ بھی نہیں رہے گا اگر وہ دوسری چیزیں ساری ختم کر لیں یہ چیز ختم کر لیں لیکن جب تک یہ میری سری ہے اس دوسرے کو کرنے کے لیے یہ میری سری کافی ہے سبحان اللہ اس وجہ سے جو آرام دہ دا آرام داد مسلے بغیرت کے بچے وہ بھی جو کل انگریز کے کتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہر چیز کے خلاف بولو سکون کے خلاف تو نانا بولو کتے کا بچیا اصل کے بر کے خلاف سری کے خلاف نہ بولی پھر سپ مارنے کا سواد ہی نہ آیا پہلے کا مطلب سان چاچی کو نہیں اللہ سالہ فکیر ایسے پیدا کی سارا پتا بھی زہر کتنے پیا زہ پیا سری ہے جہاں آئے ناشن فنگ رہیے رہیے سمجھ لگی میرے بھائی یہ اس کی سری ہے ارناسر پر جو ہے یہ اس اسلامتی کسی کے ناک اس کے سر کے اندر جو کوفر بغیر تھی یقینی پہ ہے ماں چکی پہ ہے جو لانت پڑی ہے جو شر پڑا ہے جو فساد پڑا ہے جو شیطانی ادر شرارتیں پڑی ہیں دنیا میں فضائت انگریزی کے لیے جو کچھ مواد پڑا ہے وہ سارا کا سارا مواد زہریلا اگر وہ تمہارے ہمارے بچوں کے اندر پلٹتا ہے تو ماسٹر پروفیسر سوئی اور دانت کے وسیلے سے پلٹ پا ہے اگر یہ سرسوور کی ہرامداد جنس نسل نہ ہو دی تمہاری یا نسل اور ہماری نسل کے اندر انگریز کی زہر کبھی اب سمجھ آئے گی بولو برو یہ میرے چھوٹے اظہر صاحب ہیں مشال جی دی ہے جو آپ کو میں نے اردو اور پنجابی کے اندر سمجھا دیا سمجھ آ گئی جی ہے کہ نہیں آئی تو سکول کیا ہے سر اس سر سے آگے نکلتے ہیں سارے سر اب سمجھ آ گئی بالا کے پروات محرام کل بونی مستری یا ریار سو سودا فرماتے ہیں یا اللہ سمجھ نہیں لگتی انگریز جادوگر ہے یا سوداگر ہے سمجھے کیا فرماتے ہیں کہ لانتی خریدار کے دل خریدار کے دل اور نگاہ کا محرم راز ہے سمجھتا ہے کہ اس کو کیسے پھنسانا ہے یہ کیسے پھنس جائے گا یہ ملہ ہے وہ اس کے ساتھ کون سی کال چلو اگر پیر صاحب ہے تو یہ میرا سودا سائنس کے آگے آنا کوئی آدھار یہ خریدنا چاہتا ہے اس کو کیسے پنساؤں اپنے اپنجے میں اس کو کیسے کافر بغیرت منافق مناسب لانتی بناؤں سمجھ نہیں آئی اگر تو زمیندار ہوتا ہے تو اس کو اس کے رنگ میں ملتا ہے اگر تم ملہ ہے تو اس کے رنگ میں ملتا ہے اگر توڑ ہے تو ہر کسی کے دل کا محرم رنگ ہے یا اللہ سوداگر ایسے نہیں ہوتے یہ تو لگتا ہے کوئی رام دادا جادوگر سمجھ رہی ہے پیرو سنویلو اور اس میں سوچو کیا جانا ہے تو آج تو گاڑی بولنا چلے اسی وجہ سے اقبال کو کہتے ہیں دانائ ترنگ اور سنو میں کہتا ہوں دانا دین وہی ہو سکتا ہے جو دانائے فرنگ ہو جو تانا فرنگ نہیں ہوگا دانا دین نہیں ہو سکتا اس وجہ سے کہ تم رفلشیا افطا داں وہ ہمارے اسلام کی ان کی تہذیب جد ہے جو اسلام کو جان, جاننے کا دعوی کرتا ہے لیکن تہذیب فرنگ کو نہیں سمجھتا وہ اسلام کو نہیں سمجھتا کہ جی اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے اس زد کو بھی سمجھنا پڑتا ہے اقبال بال ہمارا دین اسلام کو مکمل اس لیے سمجھتا تھا کہ دین کو سمجھتا تھا دین کی زد تحریر فراغ کو بھی سمجھتا تھا اور <تصح> جو ہمارے ملا یہ زارہ بھائی چندرے بول تو سمجھتے ہیں یا دین کو مکمل نہیں سمجھتے دیر کیا کام نہیں سمجھتے का یا ادھر کام جانتے ہیں تو پھر تازی فرنگ کو نہیں سمجھ پڑے اسی کی طرح بچارا فرمایا حضرت سی جنا پر لمایا تم کا درل اسلام اروتن اروتن لمبا نا شا سیے بلّا یار فلچا فرمایا یہ ہمارا دیر تار تار کر کے توڑ دیا جائے گا جس وقت اسلام دین کے راہ پر پیشوا ایسے تک جائیں گے ایسے لوگ ہو جائیں گے جو جاہلیت کو نہیں جانتے جاہلیت کا اگر بتاؤں تو یہی ہے اور کی تہذیب جاہلیت ہے اور جاہلیت اور تہذیب ہے قسم خدا کو خاصا کہتا ہوں یہی جاہلیت سائنس کی چمک چمک سے پہلے چمک چمک سے پہلے نیار کے باور سے پہلے تھی سائنس کی چمک دمک کے ساتھ مل گئی تو یہ تعلیم بن گئی کے بعد بڑا بچی بڑھیا بچی کا سمجھ نہیں سنو جہلیت کا معنی کیا ہوتا ہے ایک جہالت ایک ہے کیا ہے چل حدیثوں سے پوچھو ذرا حضرت صاحب جہالت اور جہلیت میں فرق دو بتا دو سمجھ آ گئی ایسے عقیدے اور آؤ جو خدا رسول کے احکام سے آزاد ہوں ان کو جاہلیت کہتے ہیں توجہ نہیں کی عمر ہے جہالت کہتے ہیں احکام خدا رسول کے نا جاننے کو مانتا ہو اجمالی روڈ پر جانا والا ہو یہ جہالت ہے اور اگر اللہ تعالی کی احکام سے آزاد عقائد اور آماد رکھتا کیا مطلب مانگ کر اپنی مرضی کرتا ہے پھر جہت بنتی ہے جہالت سے بندہ جاہل بنتا ہے جاہجت سے بندہ کافر بنتا ہے اب سمجھ آئی نہیں اسی وجہ سے دور جاہریت کے لوگ جو تھے ان کو جاہل کہتے ہو ہیں کابل کہتے دور کی تہذیب کیا ہے نا پتہ ہے کہ کیا ہے یہ جاہلیت ہے لیکن صرف اور صرف سائنسی چمک سبق اور بلبوں کی روشنی ساتھ ملا لو بس پہلے یہ نہیں تھی جاہلیت تھی شور کی تحریب تھی سائس کی اور چمر نہیں تھی چمر مشینریاں اور ان کا اگر ساتھ ملا لو تو یہاں پہ ادیس بنتی ہے ان کو نکال لو تو وہی پرانی جہازت بنتی ہے اب سمجھتا گئی یہ تو جہازت سے بنتا کیا بنتا ہے مسرت حاکم کے اندر حدیث مبارک ہے حضرت عوضہ کا دنجمان خدیتہ ہوتا نو ہیں ایک وقت آئے گا مسلمانوں نماز ہوگا حد کسی چیز کو نہ جانے نہ جانتے ہوں گے صرف لا رسول اللہ کو جانتے ہوں بیٹھا صرف شاہ خان نے عرض کی حضرت بتا بتائے وہ بھی شاہ خان لیکن مراد وہ مصطفیٰ صلی اللہ وسلم کے اس طرح کے خصوصی راج وہ رکھ دیتے تھے پوچھا حضرت جیے بٹائے ان کو کنپا کیا پر میں کیا مت کروجوں کی نجات ہو جائے گی اسی برتن اسی کی برکت قربان جائیں مجھ پر اس میں اس کا مانا نہیں کھلتا تھا جب فٹاور ان شریف جلد اول دیکھی اچانک بال دیکھ رہا تھا اس کے اندر آپ نے دریا بہا دیا مارے ایک مارے ستیہ گا ایک گئے آگا میں مارے سب ایک گئے مارے ستیہ جن آگا میں آگا میں مارے دیسی ہے نا جان مارا ہتھا زمانا ہے آگا حضرت فرماتے ہیں فرمایا وہ جو حدیث میں آیا ہے تلا والی اس میں مارے تھکرا گھر کو نہیں آگے میں مارے تھک رہے بتایا گیا وہ جانتے نہ ہوں گے یہ نہیں ہے کہ پانتے نہ ہوں گے جاننے والے فرمایا جا رہے اسلام کو اور نہ ماننے والے کافر ہوتے ہیں ہم سمجھ آئیے اسلام کو نہ جاننے والے جہل ہوتے ہیں وہ عام ہے ہمارے بہاروں کے اندر لیکن جب چھوڑ رہے ہیں سر اور ہر والے ہیں اور خودو بلّا سے کہو یہ حرام ہر کا ملا اتنا قبیل نہیں رکھتا کہ یہ نا ماننے والے ہیں نہیں جانے والے ہیں کہتے ہیں اسے جانتے نہیں ہو خود نہ اگر شکشن تو بتانے کے بعد انکار کیوں کرتے ہیں لڑتے کیوں ہیں لڑکے کے ہوئے ہیں بتانے کے بعد کہتے ہیں بچتے ہیں جھوٹ بولتے ہو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر یہ ارے اندازے نہ ماننے والے ہیں یہ نہ جاننے والے نہیں ہیں بولو اسی وجہ سے عورتیں سکولی ہماری اتحادی عورتیں گردے پڑھتا ہوتا ان کو پردے کا بتاؤ تو شرماتی ہیں اور قبول کرتی ہیں یا کم اگر ہم کہیں گے ہم گناہ ہیں اور اگر سکونوں کو پردہ بتاؤ کہتے ہیں یہ بول بھی ظلم کرتے ہیں ہم مستر جناب کہتا تھا تو ہم ظلم کرتے ہو کیوں کہ یہ لالمی جاہریت والے ہیں کیونکہ یہ یورپی اور پتانی ہوتا والے ہیں اور پتانی ہو تازہ جو ہے وہ جاہریت ہے جہالت نہیں اس کے اندر دین کا انکار ہے اور دادا تازہ تازہ اس کے اندر دین کا ادار ہے دن کو غلط سبر کیا گیا غلط غلط سمجھا گیا غلط بتایا گیا غلط چیز ہے ہاں جی اگر ترقی کر لیے تو ایسے کرو ایسے چیز کرتے ہیں فلانے فلانے کرتے ہیں سمجھ جا نہ جاننے والے ہیں نہ جاننے والا اسلام سے ہوتا ہے ہوتا ہے اور وہ نہ ماننے والا ہے وہ کیونکہ میں مطلب کتنا بڑا نقصان حل <سؤال> کر دیا تم نے اتنا بڑی بات رہتے ہیں اور جل ججا مل نے یہ نہیں فرمایا بلا کبر کچرا بلا کبر کچرا کبر چاہا پھولا چاہا نے فرمایا ہے کہ وہ اس وجہ سے یہ زمانہ چاہیے کا دور تھا وہ خدا اور دور تھا کا زمانہ تھا اللہ نے فرمایا وہ چاہیے اور تعلیم کو فرمانا دیا آپ نے گاڑی جہری بتا دیا جہری مالا کردیا سن اور دوسرے دیا جہریت والا سن زہال چاہے والا چاہے چاہے کنجری دستیاں کا مت تھی مترا دے چار ہو چلے جلیل لمبے جلیل جانے ابو لاہ جی کار والی وہ جیسے پوچنڈ بھی پاور راہ پنڈے بچی سی حوسلہ گر تو آگے فرن لائن تیار ہو جا کیونکہ زمین آدھو اسلام دی اسلام دن کاری میں منہ گرد کا خراب ہے سمجھ آئی بولو کیے ہزار کلندری میں کلندری میں نے کیے ہراس رو دے کلندری میں نے سمجھ لگی ہے مڑو حضرتر ناشا ملال کل جاؤت اس وقت اسلام کی تار تال کر کے اسلام کو ختم کر دیا جائے گا اس کی رسی کو توڑ دیا جائے گا جس وقت اسلام کے اندر مسلمانوں گرا کرو پیش ہوا ایسے بنیں گے لوگ جو جاہریت کو نہیں سمجھیں گے اسلام کے سوار کتابیں تو پڑھیں گے لیکن چاہے کو نہیں جانیں گے حضرت عمر نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا تب جو اب بتاؤ حضرت عمر اسلام میں ہوئے یا جاہر میں ہوئے ہیں اسلام میں اپرادھ والے دور سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ کو جب نہیں سہ جانیں گے رہبر تو پھر رہبر بےڑا گر کریں گے اس کا مطلب ہے آگے کی عمر بتا رہے ہیں وہ رہے پھر دوبارہ لوٹے گی اب گے मुसलमानों के राबर बनकर वाती कहेंगे इस्लाम के रादर है चाहे जित की तरफ ले जाने जाने जाएंगे जो कोई तालीम तालीम की तरफ ले जाने वाला कुत्ता अब उठाइए अब वो लोबर हो कि आइए चाहे वो डॉक्टर अगर हो चाहे डॉक्टर ताहिर हो चाहे डॉक्टर तभीस हो समझ नहीं लगी वो किधर ले जाने वाला है طرف لے جانے والا ہے رام خور کتے جو یورپ سے آتا ہے جو یورپ سے آتا ہے جہر لکھنٹ کو اس کو اسلام بنا اللہ کو سمجھ لی کیونکہ انہوں نے وہی اجا رکھے ہیں لیدہ رشتہ جو اسلام سے ٹکراتے ہیں اسلام کی ضد جی وہ کو مسلمانوں کے اندر لاتے لاتی تو تم تو جہلیت لا رہا ہوں کہتے ہو اسلام اسی وجہ سے ووٹ کو فل کرتا لاکھوں کہا کام کی امانت جاہلیت کو نہیں پہچانتے تھے جہلیت کو فرکا مسلمانوں میں پھیلا لیا اسی وجہ سے نتیجہ قسم و ساد جس کے کی جان ہے نبی کام کی شرح سے متا ہرا کر کے اسی کتاب سے دنیا میں اس بچے یہ بتاؤ اگر وہ اسلام اسلام کا حاؤث ہے تو حرام زادہ پانچ سالوں میں فساد پڑتا چلو بتاؤ خود سر آپ کا فساد بن جاتا ہے تو بتاؤ جتنے ممکن ہے استفا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کام ہو اور فساد ہلا جاتے سببوں کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے جی کے موضوعات مات رجوع کریں عقائد کھل جائے اور بولو بڑے ایک مثال دیا گیا اسی وجہ سے میرے دوستوں مسلمانوں کا کام مل پر وہی ہے جو اسلام کو بھی جانتا ہے اور جاہلیت کو بھی تو اسی وجہ سے اقبال نے کہا اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کے لیے کہ مولا رو مجھے کہتے ہیں اقبال کو دانا ترنگ ہے تو اور مجھے مجھے لگنے کے بعد بتا سکتا کہ پہلے بھی اسی موضوع کے اندر آپ پتہ نہیں کر سکتا ہوں کہ اقبال روپک جو اکثر ہوتے ہیں ان کے نظریات ارتقائی ہوتے ہیں ارتقائی مسئلے کو سمسانے کے لیے وہ نظریات ارتقائی یعنی کیا مطلب ایسا, ایسا ایسا کسی سے ہی نمکے تک پہنچتے ہیں ایک ہی بار پہلے ملتبہ نہیں پہنچتے توجہ رکھنا ذرا جو مفکرین زیادہ تر ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں آہل کشٹ آہل کشٹ وہ, وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ابتدا ہی حضرت صاحب کی طرح بات دل میں آ جاتی ہے اس پر وہ پختہ ہو جاتے ہیں اول سے آخر ایک ہی آتمتا ہیں اقبال اور حفیظ جو ہے یہ ارتقائی حضرات جو ہے ان کی مثال دیتا ہوں جیسے تیوسی دیوار پر چڑھ لیتی ہے ایک اور صبح چڑھتی ہے جڑ جاتی ہے پھر سفر تھوڑا زیادہ کر لیتی ہے زیادہ کرنے کے پھر جڑ جاتی ہے لیکن ہمت نہیں ہار دیوار پر چڑھ جاتی ہے ان کو بالکل مثال آپ کی چونکی کی سی ہے دین میں رکھنا تو چونکی کی طرح اب کتنے مرتبہ گر گئی گر گئی, جر گئی. لیکن کامیاب ہو گئی کامیاب ہو گئی اب بات سمجھنا اقبال اپنی کتنے مرتبہ انہوں نے خود میں احتراج کیا خود اقرا احتراج کیا کتنے مرتبہ آپ کی تلاش میں گر گئے آپ کی تلاش میں چڑھ چڑھ کر گر گئے آخر پہنچ گئے آپ پھیروں کی بات اقبال کی بات اور اکبر کی بات تمہیں اسلام اور ہمارے خلاف نظر آئے سمجھنا وہ کھڑکی دے دے باتیں ہیں دل ہوا یا یہ وہ راج ہے جو راج دانوں کے واسطے سے سننے میں آتا ہے اب آگے چل مہان ہوگا مندو بردن سو ہمارے خب اقبال فرما چلے رہے رنگ اور صبح کا تاجر ہے رنگ خوشبو کا تاجر ہے یہ راجرما اس بات کو کھولنے کے لیے ہمارے چھوٹے اگر کی بات ملانا پر بات کیا ہے متاج رام رنگ گرد رنگ اور خوشبو کو دو دینے والا سرگی وہ تاز ہم سے نظر ہمیں رنگ دے رہے ہمیں ہم فرما کے اندر ہماری آگے کے اندر کیا اترا ہوتا ہے موتی ہے میرے پاپا جی کو کیا کر رہا ہے موسی سے اتریا نہیں سا حقیقت حضرت صاحب تبدیل اگریز رنگ کی ہوں سچی دسی میں پہلے بھی کئی بار تقریب دوں جن فراڈ ہو جائے تو کنا روپیہ کٹ جانا ہے تو یہ سارا رنگ لاج بولو اگر سارا رنگ پراٹھوں کا اتارو کتنے کا دکھے گا بول اس وقت بول کتنا ہے پراٹھوں کا پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ کروڑ کروڑ کی گاڑی ایسے اچھا ایمان سے بتاؤ سفر کرنے کے لیے اور لوگوں کو اٹھانے کے لیے یا چیزوں کو اٹھانے کے لیے رنگ کام دیتا ہے یا لوہا کام دیتا ہے وہ جو مشینری ہے وہ کام دے گی یا رنگ مشینری ایسے ہے تو مشینری ہے مشینری کا مول وہ لاکھ میں ہے جو لا چاہتا ہوں بدو تو فدو انگریز سے کہو मामा जी ती करो अपना रंग ला लो सामू गो और तेन रंग ला तो ते तो ये करू बाकी ग्डी लेके गए सारा रंग ला ला ہوں جی ہوگی کروڑی دو لاکھ جان چار لاکھ بھی آ گیا تو مال آنسری دیا گسلیا تین ہوں آپ سہ آنگ سمجھ لگی ہو سورت سورت کرے چلے آپ بھاپو پے رنگ راشن ہے ہر رنگ کے برباد ہو گیا لے تاجر رنگوں رو تعلیم لانسی کا نتیجہ میں لانسی دور کر لیا انہیں تیرے دل شام کر لیے سمن کر لیے کرمندی کر لیے آگاہی کر لیے خود کا خود رہتا کر کے لی پھرنا خوش ہوا پھرنا میں ترقی تاجر رنگ پوردان کپڑے بھی رنگ وہ بھیان رنگ سمجھ لگی امروتا کر کے گیا لال رنگ بنگ پایا گیا मैं कह मतलब रंग भंग ना पवे है पानी रंग पालो भंगे थोड़ा समा बने لڑ روسے مرد آ فرمد نے تو آزاد رہنا چاہ رہا رب دے آزاد رہا میری نصیحت من لے آزاد رہا تین بل پہ دسنا کسیں گا نہیں کبھی غلام نہیں بنے گا روست روشیا کھا کے روستا مرتے پرماتے نے جڑے تیری زمین چو گئی پاپ اہی کھا ادھر کا کلک مکا ہمیشہ آزاد رہے گا نہیں فرمتاسی پہلے اگریزوں دیا مشین تبھی نہ چھڑائی کرو چاول صاف کرنے کے لیے اگریزوں کی مشینوں پر نہ لے جاؤ اپنے گھر میں شامل کر لیا کرو کیوں کہ وہ مرتے اقبال پہنچا ربا ربانی رب کی نظر کی خیر سے پہنچے وہ اہل کشم ہے اقبال آلو نظر ہے جو ہے وہ میں ابھی صوفیا کی باتوں کو چھیڑنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ ترکیبی لوگ ہیں ان کا اللہ جب ہمارے ساتھ جب وہ آگے ہیں اقبال کی بات کے ساتھ بات مل گئی تو جملن بات آ گئی کیونکہ ابھی وہ یہ کی لوگوں کا ذکر رہا ہے خرچ والے آگے رہے ہیں جو میرے موضوع کا پچھلا حصہ سن چکے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ جائیں گی جو میں اشارہ کر رہا ہوں وہ سیاپ کو جانتے ہیں تم سیاپ کو نہیں جانتے تمہاری یہ مسلب آزاد فکیر جڑا تری زمین چھوٹ پار گزارا رکھ یا اور کوئی چیزاں دوتے نگر اپنے دیش دلہ لارو حرت کھڑی اس پرتی لالا سی तनपीत वाला नहीं चिठी आई कि पहुंचा बहारियत बैठ के रबाल जलाइया मुरशद ने निह फरमा त्य सारियां बलवान ने पाए अपने देश दियां वाल کمے سن سن کھا گئے اپنے سلو تو کمیں سن سن کھا گے بس بگانوں میں امن قائم میرے کار لا جا یہ یورپ کو جاؤ چڑے گئے اگریزے بن گئے سات چلا پال آزاد ہوتے ہندو نے آزاد آزاد اپنے وطن چاہے بچی اور بارے پاس دیا کرے پر خدا دیکھے آنا جہم جہے حقیقت سمجھنے والے کمرے نے اچھے انہوں نے میں یہ دیکھا ہے وہ اپنی بدڑڑی آپ پیار کرتے ہلکنی کتنے دیر شانت تھلے نہیں لگتے اس کے تھلے لگے خود دلی میں اپنی گزری کی مطلب زندگی وسائل پیدا کرتے ہیں گزارا تک کرتے ہیں سدق تک کرتے ہوں میں اگے چل کے حالے جب اپنا موقف کرانگا بیان اس لیے جدو پرانی آیات اس موقف کے اندر اس لے آوا گا آپ کو بھی کیا جو رب رب کران واقعوں میں کیا کرتا ہے کسے ہمارا امداد جاتا ہے کسے خبر کے سفید میں دبو کتنے نہ تین پتا ہے کنے پکی کنے بل کالم کن درویز سوفی کن شاعر بیڑی سوچ, سوچ رکھنے والے گندی سوچ رکھنے والے اندر کے اندھے، اندر انہوں نے لوگوں کو ملاقات کر دیا کسی کو کیا معلوم معلوم ہوا نہ ہر ملا مسلمانوں برابر نہ ہر موسی مسلمانوں برابر نہ ہر شہر مسلمانوں برابر مسلمانوں برابر بننے کا ہوئی ہے جو اپنے دل کا صحیح نگاہ اور <تصفح> نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ وقت داد حضرت علامہ مولانا مستفی صدر علامہ تصلی اللہ وجود برباد ہے اے جنگارے آج پورے ہاں اندر بے خبر ہاپ گرمانے نے وہ بہت سی دور تو بے خبر چاہ چلاگا بے خبر پ جیسے آپ دسنا لانے آدمی سفائیاں کی کالیا نہیں اپنے تو ساتھ تن سگنے قالی بنانے کچا ساؤ کا سردی جنا ماؤ تھا کی کرے گا تیرے یورپ لڑوں کو قالی بنا دے پھر پتا دیا کن مہنگا کر کے سستا لیا سی سستا لیا چکا کہ تیرا کن پہڑا لیا ہوا ریٹا وہ لگتا ہے کہ تیرہ سال سے ہی پورا کل اگوں پھر جگہ میں پیرا پا کے بابل رنگ دربار کو ہوا مہنگا ایڈا مثال دینا آلو سبزی تو دل کے تین تین پانچ سو روپیہ گیا ہوں ایک آلو فیکٹری والا رول گیا جب تیرے لانچ فریق فریق کتر دے لو مرچ لانے شالا تھل لو مرچ لگے نور مرچ لا کے لفافا رنگ والا چڑھا کے تاجرانے کھجوا اس رنگ کا چڑھا کے مشکل ہو گئے मैं तेन हो समझा लेकिन रंग लिफाफा चढ़ा होते ने इंगिशन बहाइए हम रुपये है, है। लिफाफा का चोट पहले आरूसी जबान हो गया चोट لانچ سکو خرارت آزاد ہوئے گی گلام کدو ہونے کہتے بال آدھا جگل جا لانتی اکڑ دیکھی جانا ہزار بھی روپے کا ایک کاجو ایڈا نگا جاؤ بڑے بڑے دے دے سد دے دے. لمبیا ہو کے چود چو دلے لگا کر سوچوں گورا کرتا ہوں ایجران کو نہیں جا فکر تھا جی بالکل کملے مرن سال صرف جاٹا کھانا کنک نہیں ویچ بے ایک کنک نال کنیا فیکٹری توڑ دیا نے کس بسکٹ سارا بند بسکٹ بغیر سکونی نہیں دی سکتا مسلمان جی سکتا اچھی تو پرانے بندے ہیں روٹی لسی لسن بڑا پڑے روٹی فری سالن پڑے ساگ کالا ناچتا رج گیا बुखार मारे चाल लाल मखंड की पेथी लाते थोड़े जो फार्मी सकूली ने वो तो बिस्कट आया अकबर है अकबर वाला दादी परमांडा गुटे गंगम के گنگم کے اللہ مسجد سے ہم نکل گئے بسکٹ کی چاٹ میں تندر دی جانا میرے سر کیوں دین چھٹیا تیرے نا بسکٹ کی ویکٹ سنگ خدا کر کے آنا اب مسلمان مرد والا ملاج بنا لے بال ملاج چڑھ دے سواد لالچی بالا رومال نشے والا کو بال چکن والا نشے رمال رکھے نا وقع سنگا جن سنگا نے انکا جنو چکھا بخا جب بال چک لو ہولی جی سنگا دے ہو سی پتا لگتا نارائن اقبال سا بہت اترا مرے سال سال سین شکر پارے جھانا سی لال چکر وہ تعلیم کے نظام دس جانا نشے لانسیاں ہوشا بھی نہ ایمان کی ندی بہن دینا اپنے بھی نہ کوئی ہوش بھی ہے اس واسطے کی آگاد ہونی تو فری کی طریقہ دس تنل بڑے روکے در چال تالی کر مخالفت کرتا تھے سن لوگ فورسٹ دسی جائے فرنگی طریقہ بڑا عجیب جانا ہے ایسا رس گم کا طریقہ جانتا ہے کہ پیسے دو ہاتھوں سے سمیٹے جاتے ہیں توجہ بھائی بھائی کیوں ایک اس کے پاس کیا طریقہ ہے وہ کہتا ہے دو چیزیں بیچو دو چیزیں بیچو بھائی اگر پیسہ دو ہاتھوں سے سمیٹا ہے وہ سر کیا کیا بیچو کہتا ہے ایک چیز بیچو ایک چیز بیچو دوسرا اس کا ڈیمانڈ اگر یہ چیزیں بیچو گے تو بڑا آئے گا اسی وجہ سے فیکٹری والا تھوڑی سی ٹھیکی سے چھوٹی سے چھوٹی چیز بناتا ہے نا تو اس پر بہن کو ضرور بٹھاتا ہے کہ نہیں بٹھایا ترخی پاؤڈر لا کر بٹھا پام نہیں بیس آتی بیچاری وہ شیشی بھی چھوٹی ہوتی ہے لتاں دے دے ہمارا جچ پورا ٹوکرا بیچتا ہے ہمارا دیسی بندہ پورا ٹوکرا بیچتا ہے پورا بوڑا بیچتا ہے چھوٹی سی چھوٹی پھوٹو بہن کی نہیں دےتا یہ اتنا بھی گیچتا ہے تو پوری بہن کے اوپر پکے دے دے کے باہ لیتا ہے بہا لیتا ہے ڈمبر اب جاتی جو ہے اس کے پاس پیسہ ہی اکٹھا نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ اس, کو اس, کو اس نے ڈسک کمانے کا جو طریقہ سیکھا ہے وہ اپنے آباؤ اجداد اور بڑوں سے سیکھا ہے انہوں نے بتایا بھئی ہمارے نبی باغ کا سبق یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف چیز بیٹو عزت ایمان کی عزت اور تین مت بیچے سکھولی کتے نے انگریز سے سیکھا انگریز نے کہا چیز بھی بیچو عزت دین دی بھی بیچو اب سمجھ آئی ہے اس وجہ سے فیکٹری والے کے پاس فیکٹری چھوٹی ہے پیسوں زیادہ ہے مربے والے کے پاس مربے زمین زیادہ ہے پیسہ تھوڑا ہے کیا خرچ کرے اس کی دو ہو تو بڑا کام کر جاتی ہے یہی وجہ ہے یہ سال میں اگر یہ سال کے اندر کیا مہینوں کے اندر یہ کر لیتا ہے اور وہ بےچارا سال کے اندر موٹر سائیکلوں کی خریدتا ہے یہ سائیکل پڑ جاتا ہے یہ سائیکل موٹر سائیکل اور کچھ تو نصیب والا ہوتا ہے بہت بڑا کبھی آپ کا ڈپلا لگ جائے تو آپ اچھا کو کام بن جائے تو گاڑی خرید کر لیتا ہے ورنہ ایمان سے بتاؤ دیہات میں گاڑی زیادہ ہوتی ہے یہ شہر ہوتی یہ کیا چکر ہے زمین ادھر ہوتی ادھر برلوں میں رہتے ہیں ادھر روپے میں رہتے ہیں مردوں والے سیسروں پر گھومتے ہیں اور یہ کیوں اس وجہ سے وہ زمین کی کھاتا ہے یہ بی پروین کی کھاتا ہے وہ تو بڑوں بولتے نہیں وہ کس کی کھاتا ہے زمین کی یہ کھتا پر میں لکی یہ نوشین کی کھاتا ہے بولتے نہیں وہ لطیفہ سناتا ہوں پنجابی اتر پھر پنجابی ایک نل گیا یہ پنجاب کی حقیقت افسار کر رہا ہوں پنجابی جل گیا کو پٹان سے کہا ہوئے تم یہ گاڑی اتنا کیوں سجاتا ہے ٹرک بہت سجاتا ہے نا بڑے خوبصورت ٹرک پٹانو نے یار ہم اسکرو यार کھاتا ہے یارو نکاتا ہے جیسے رو دِن کھاتا ہے بندہ اس کو سجاتا ہے ہم گاڑی کو روٹی کھاتا ہے گاڑی کو سجاتا गाड़ी تم اپنی بیوی کا گاڑی کھاتا ہے روٹی کھاتا ہے اپنی سواری کا کھاتا ہے تم اس کو سجاتا ہے جاتا ہے جب گایم سجاؤں کر کے بمب وستے انہوں نے روپیہ واسطے چمندی لگی نے غیر لکی واسطے بغیر بنے ہیں آپ کمانے ان ہاتھ کمائی ہے کدھر یہ بغیر جیسے میں کہتا ہوں میری تقریریں دو قسم کی ہوتی ہیں بغیرتوں کے لیے غیرت والوں میری تقریریں جی آپریشن باہوں آپریشن کرنا چیزر بہن نہ چاہے ٹکا کے بغیرت واسطے پچھلا پیو سر تو پچھلا جا سکتے بٹے ان شاید نہیں بخائی بخا چاہیے سان کھے دے جی یہ گلنسی نا چیز دیکھا جی جا رہا مر آکبال جہاں میں رنگ گوارا کلن چمن تلخ نوائی میں رنگ گوارا کل چمن بھی کرتا ہے <riot> <tennis> میں, میں سخت جو کچھ بھی بولنا وا سب نو برداشت کردر مر جائے اس کرنا پہ رہے hay mere andar सुन आया और सुनो ऐसे मैं गल खोल चलना मैं एक पद चिश्ती पठाना के बाबू आइए इधर नहीं बजने वजने भी नहीं लिख लो देख मैं क्या सरकार पठाना नहीं बुढ़िया देखिए چارے منے کپڑا نظر نہیں آتی کپڑا نظر آجابیاں نظر پائی ہے نا بسا پید آم کدی نہیں دیکھا چارے بنے لیڑا نہیں دستا کپڑا نہیں دستا بخ مار دیا مریا ہوں سیانے آدھے جانا فیصلہ رکھ لو نے آ سا کچھ بنی گیا مطلب لگی جو لکھیں بکر مشین بنا لے مشین بنا سرکار میں کدی مہینے بھی سوچی نہیں کیوں کہندا میرے کو مشین آ میں ایک گیڑا دیا پھیرا دیا میرے کو روپیے روپیے ہونا میرے کو روپیے بنا مشین کر کے حکومی لاندیاں بل دے دین جو مرضی کر جی میں مرضی کر یہ ہاتھ بند کے اوتے رہتے ہیں آپ صرف کن خا لیا پیچھوں ماڑا نہ سمجھی اوش من جی کدی چر بول جائیے تو پھر آسی سو सबक नहीं चल इकबार सा दो शे बच्चते हैं चश्मे तो الاہ رش سو سورت رنگ آبے ارا تیری تری اک فرنگی زہر تو دوکھا منتر تیری اکھ پہ چل جان زہر منتر کیونکہ ہر شہر اسلامتی سماج فرما نے رنگے رنگ آگ راجا نے चीजों का रंग रहे तेन तो पागल ही कर ले हर शायद रंग बाकी जो पहले गल कर रंग <laughs> से पिछले पागल आखिरी फरमान नहीं چم تپی گوہ رات سے گوا گندہ ہائے گیا بڑا ہی آپ پہا لگتا ہے اس دریا سے جیج ٹپ نہیں مارتی چالا نہیں مارتی آ کے کیسی عجیب گل ہے گوہارے خود رات دریا سمندر دے موتی ہوں موتی کٹنا والے لے آپ ہے مر گیا میں تھار پہنا رونا پیا اس دریا نمندر جوتی کڈن گڈ لیا دریا کتنے کا بیچے گا کہہ رہا وہ دریاوا شرم کرے موتی چڑھ کے پرت کے تین سوچو تو صحیح مفت تمہیں کیا خطر دے رہا بولتے نہیں اور الحمد للہ ہم نے بھی جب نظر دوڑائی ہے اللہ کے بدل سے تو عرب قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں نافیز کی جان ہے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ عرب ارب اور عجب سے مسلمان اگر یورپ سے کتا تعلق ہی کر لیں تو آٹھ دن کے بعد ٹھیک آٹھ دن کے بعد گھٹنے دیکھ کر باسوس چاہے گا بتاؤ یا کیا چاہتے ہو خدا نہ آجے پوکھے مرنگ آکوش کرے اکت पर की करिए लिया लैंस ही बने खड़े ने दरिया ए बने खड़े नहीं करता कि जा मोती क्डन आबरदारित आने वाला मोती कओ چمن دیا تھلے کسی لکھنے دیکھا کٹو موبائل بکھاو سارے کڈو کٹو کسی نے موبائل چھوڑا او تھلے کسی لکھے آخر ہلوا رولہ چمنا چومنا منہ پاک پارک کا رولہ تے ولی دیر چومنے شرکش کا منہ چمنا, چمنا آ چرکیا ہاں بھابیا لے مارا ال والا سیا لے کے گولا ویک کے شرک نہیں ہوا اسی ادور دے جوڑے باغ کا سب سی لاڈے باغ نہیں اہم نبی پاگ سرکار نے گلامی جا <سلام> باز مستقان کتاب پیش کرا اپنے مدرسے چوبان کی کتاب پیش کرا مدرسے چوبان بندے بزرگا بھی کاسم نانو کاسم نانویت تاسم الوب الخراب تاثمانوتھری اور قطب الرشا حضرت جناب رشید احمد گنگو ایک چار پر لیٹ گئے اور قطب الرشاد صاحب نے ہاتھ رکھنا شروع کر دیا سینے پر ٹانگوں پر ٹانگ رکھ لی وہ کہہ رہے ہیں اور حضرت کیا کر رہے ہیں مغلب کیا کر رہے گے کیا کہیں گے کہتے رہے جو کچھ کہتے ہیں واسطے حضرت شرم آ رہی ہے کرتا ہے اے شدے شروع اتنے لال پیاں وغیرہ جو ٹھڑکی اے تھے نہ شاپ صاحب ادھر آپ کتاب کا نام بتاؤ ارواہ خلافہ ہاں کیا نام ہے کتاب کا ارواہ خلافہ تین روحیں تین تین خبیص رو ہیں بدرو ہیں قربان جائے ان لوگوں پر جو ایسے بزرگوں کو مانتے ہیں اور قسم و جاتی جو کہ قبضہ قدرت میری جان لی میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا بیت کرتے ہوئے بچوں کو کپڑا پکڑایا ہاتھ میں ہاتھ لینا گوارہ نہیں اسی سال کے بزرگ ہیں اسی سال کے پچاسی سال کے بزرگ دوسروں پوتروں والا جو ہو گیا ہے وہ لڑتے کے ہاتھ میں وہ یہ تھے لڑکا چھا تو آتاب جو دیکھ لو کی لکھا ہر واہ سلا تین بدلوا اللہ اشرف علی خان صاحب کی لکھی ملومت کی لکھی بھائی یہ چھوٹے موٹے پس بھئی ہے اور پھر اسی اشرف علی فاروی صاحب بزرگوں کی ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں آپ نے لکھی ہے اپنے مامو جان کی کہ حفاظتیں جاؤں کتاب کے اندر اپنی حفاظتیں جاؤں کتاب گیارہ جنگوں میں بلکہ زیادہ جندوں میں آپ تو بک رہی ہے بازار میں خیر کیا کہتے چھوڑو جس کا وہ بات ہی ایسی عجیب ہے बात ही ऐसी अजीब है कि बंदा कोई भी सुनने को ना करीब है हो सकता है भाभी इत आए बंदी लोग को मैं काट के रख दी पढ़ के आ गए हए बुजुर्ग डीबी जाते میں بزرگی بزرگ ہوتی ہے لانتیوں کو شرم نہیں آتی ماں بہبد للہ کی باتیں کرتے سیاڑ آدھے نے لگی پہن لگی کہنے لگی چھ लगी شرم <laughs> लगी آتی को शर्म नहीं आती नीचे ہو ساتھ गिरा, जब بھی گر جاتے ہیں تمہیں ہزار نہیں नहीं دانے جو گراتے ہو हो وہ بےچارا بولا बोला کی کہنے لگا بی بی جی غلطی معاف ہو ارادے سے نہیں لے بغیر راتے کردانے نیچے گر جاتے ارادہ تو بھولسا گرانے کا ہوتا ہے سمجھ لیے ارادہ تو گوسا اور روڑے گرانے ہوتے ہیں لیکن یہ غلطی سے بس بغیر ارادے کے دانے بھی تو چار نیچے گر جاتے ہیں بی بی جی پر معاف کرنا یہ بتانا آپ جو رکھنے کی چیز ہے وہ نیچے گرا دیتی ہیں جو چھان بوڑھا ہے اس کو اوپر رکھ لیتی ہیں اچھنی दीन जो, जो तेरे को सारा कट्ठा बैठा है। जो मग मजदा गवाई बैठा मतलब जैसे छजा ते तराल करना डुब मर छस्या कहते बे हयानी टू से उगया दरख्त بے حیا کی درخت پیدا ہوا اس نے کہا بہت اچھا چلو گرمی تو وہی لگا لگی ہے خیر میں تو اک بار کی بات چھیڑ کر بیٹھا ہوا تھا اس کیا فرماتے ہیں مو جشی کم تب گوہ رے خدرا دے دری مسلیہ ہر تیری خرید لو دریامندرا موتی دے والا توں لا بھی شرم نہیں تو اپنے آپ نو نہ پڑا تمدر ہے تیر سارا کچھ تا میرا اقبال ہے اپنے بیٹے اکبال بیٹے اکبال نے جب نصیحت نکی نہیں فرمایا اٹھا نشی شگران فرن کے اچھا نشی شگر فرن کے اٹھا نشیش فلاں کے سفا لے کر بے کرے گی شیشے کو اپنی سیکریاں تو سارا گڑھ بڑا بولو مرو قوم کے آزاد ہونے کا یہ سبق ہے بندہ اقبال بھرماتا ہے کیوں اس وجہ سے اسی لالت کے اندر تم تعلیم میں پھنس جاتو نیم میں پھنس رہے ہو اقبال کرتا ہے گلا می نے کاماتی غلام کر لکھے اٹھا دادی سونا واگو میں جب کرا ہمیشہ اسلام کا کباڑا کرے گا مسلمانوں کا ہی کچا کرے گا غلامی اٹھا کم تو غلامی غلامی کیا ہے غلامی تو ہے یہ کہ انگریز سے اگر توڑ لیا معاشی تعلقات ختم کر لیے وہ جو تعلیم مودی ختم کی تھی سر تعلیم ختم کی تھی نظام مودی کے خلاف ہو گئے انگریزی تعلیم کے خلاف ہو گئے انگریزی معیشت کے خلاف ہو گئے پھر کیونکہ جی ہوں گے اکول چڈیا انہیں کھا بھی دی جب کھاد نہ دیتی زمین اگا بند کر دے گی آپ فیمار جا گے تو آن پیا یہ غلامی ہے نہیں جب تک یہ نہ نکلے نہ تلوار کم آدی نہ تدبیر کم آدی نہ شمشیر کم آدی غلامی نہ شمشیر تدبیر یقین تو سٹ جاتی ہے یقین پیدا کرنے پہلوانے جد یقینا ڈر ڈر جی چوہلی ڈر پھر آج نے کشتیاں سوڑ لیے نا تو دلیری پرواہر ہاں جی فصلیں کریم تو فلانا لے تو فلانا لے جا پالو تھی تو پچھو چلنے یوگے نہیں اگے کترو گے سمجھ نہیں آئی یہ تمام اشعار جو آپ کو سنا چکا ہوں نا مصنوی پرایت کر گئے افواہ میں شرط مہانوشا کرے اقبال میں تم سے پوچھتا ہوں یا تم سکون کر ادھر رہے لندن میں گئے کیا کام کیے وکالت کی فلانگ کیا فلانگ اقبال جو تم بات کرتے ہو وہ اپنے تمام جو تمہارے کام ہیں ان کاموں میں سے کسی کام کی بات نہیں کرتے یہ کس کام کی بات کرتے وہ کہتے ہیں مجھے وہ کہتے ہیں وہ چیز کی تا سے میں آگیا اسی لیے تو میں کہہ گیا ہوں چرکتے شیش بربستم مزید خاج ہما گفت باما شناب بود پھر کس دی مسافر جے گفت ہوا جے گفت ہوا تجا مت ہے جب میں مسافر دنیا سے جاؤں گا اور سامان سفر باندھوں گا سب کہیں گے یہ ہمارا دوست تھا یہ ہمارا بیلی تھا کوئی نظیر کہے گا نظیر نیازی کہے گا میں تو اس کے ساتھ حکم پیتا تھا کوئی کہے گا میں یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا کبھی اس کا جناب کا بیلی اس کو بنائے گا وہ کہتا ہے میں صاف کہہ رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو میرا اعتبار کی وہ کہہ رہے وہ گندر والے گن کسنڈا نظیم صاحب کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہ مسافر چپتو کیا کہا کیا کہا بات چپتو کن لوگوں کو کہتا رہا اب ادھر کہاں کی بات کرتا رہا وہ اقبال جو تیرے سامنے بیٹھے تھے منہ تو تیرا بات کرتے وقت انہیں کی طرف ہوتا تھا تو کیا وہ تیرے مخاطب نہیں تھے وہ کہتا ہے وہ سارے پودوں تھے وہ کہتا ہے تیری سمجھنے والے وہ نہ تھے میں ان کو سناتا تھا کہتا کسی اور کو کہتا ہوں کو تھا سناتا اور کو سیاح پنجابی مثال دکھتی ہے سنوے اقبال کس کو کہتا رہا وہ روحانیت جواب دے دیے تو آخر میں انتظار کو مرد فکیر آئے گا کوئی درویش تیار کرے گا میری گل نو سمجھ گیا اپنا آنگے تو پے سر پاس چاہ جان گے اقبال ایک جگہ سنا جا بیٹھے تیار ہو سکتا کوئی گل نہیں بن سکتی یہ سب خود بیٹھے نے باپ تو پہلے گا لگا کر بال پہن کا جواب ہے شکما دن ہے پر جو ہر کا ہی نہیں کربیت آپ ہے پر جو ہر کا ہی نہیں جس جسے تاہم ہو آدم کی یہ وہ دل ہی نہیں کہے لوگ میرے سامنے میں, میں دیکھنیا جو لوگ مار میرے سامنے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ مٹی ہی نہیں کہ جس سے آدم کی تعمیر ہو انسانیت کی تعمیر ہو وہ لوگ آئیں گے میں ان کے لیے لکھ رہا ہوں وہ قدرت والا ایک وقت پر ایسے درویش نکالے گا جن کی طبیعت توجہ ہے جن کے جوہر ہی قابل ہوگا سنل کے بدلتے جان کے درمیش یہ آخلا تو اس گلا ہوئے سور سور بڑا سور لا دن مندے سخن محمد من خبر لو جس پلے فل بندے ہو گا شرمال اور دنت من منداں دے سخن محمد میرے خبروں ہل ہو جس پلے فل بندے درد مند خے جان چاہیے کل جر میں سابت کرنا چاہتا تھا ہمارا استعمال تنقید تن تن تن نہیں ترکی بھی ہے اقبال کے کلام سے حفاظت کر دیا نہیں بربائی آپ ایک اور مستقل تردیدی بتاتا ہوں جس کا نام ہے حفیظری وہ بھی چوٹی کی طرح امتھائی ہے بولو مروز چونٹی کی طرح ارتقائی ہیں چلتے چلتے اخیر چڑھ گئے پھر انگریز کے ساتھ لڑ گئے حبیز رحمۃ اللہ نے جو شاہ اسلام لکھا ہے جناچی سے آپ نے سنا ہے موضوع پورا کر چکا ہوں اس شانامے وہی غلط جو میں نے بھری ہے مسجد وقت والی اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہے آپ نہیں تلی دے کہ آپ مافی تھی نہیں تلیا کی